آ جاتے ہیں پانچویں آیت کی طرف پانچویں آیت کے لفظی ترجمہ سمجھ لیجئے اس کے بعد پھر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تاجب. اس پانچویں آیت کے اندر و ان تاجب آتا ہے نا تا ان تاجب ٹھیک ہے و ان تاجب تو تاجب کا مطلب یہ تھا یہ تعجب سے ہے جسے کہا تعجب کوئی عجیب چیز ہونا تو یہ تاجب ہے خیر ہے کوئی بات نہیں مائیک میں خود وہ تھوڑا سا جب اس طرح کی وہ چل رہی ہوتی ہے کوئی بات نہیں یہ میں فری میں انتظار کرتا رہتا ہوں کوئی بات نہیں اگر وہ چل رہی ہو بات کل بھی اب جیسے ہوا تھا کل میں نے نوٹ کیا اب کل وہ مستقی عثمانی صاحب کی جب بات چل رہی تھی تو آپ نے این اس موقع کے اوپر وہ بات چھوڑ دی اس کو پورا کرنا چاہیے تھا کہ مولانا مظفر حسین صاحب نے کیوں آخر اجازت دی کہ بغیر وضو کے جو ہے تم نماز پڑھ لیا کرو اب یہ ایک اشکال ہے اس کا جواب جو ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بعض دفعہ کوئی آدمی سن رہا ہوتا ہے جو ہی آپ نے چھوڑا کہ جی او, او, او، او نے کیوں اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی آخر انہوں نے اجازت کیوں دی اب ہر بندہ ہی سوچ سکتا ہے کہ آخر کیا بات کیا ہے کیوں اجازت دے رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ بغیر نماز یعنی بغیر وضو کے نماز پڑھنا کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو کافر ہو جائے گا بغیر وضو کے نماز پڑھنا یعنی خفت کی وجہ سے وہ کہا کہ کیا ضرورت ہے جی وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں مندگی کی وجہ سے وضو نہیں کرتا تو اس پہ کفر کا فتوا نہیں لگایا جاتا لیکن ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وضو کرنے کی تو یہ اب بات پوری کر لیا کریں اگر کوئی ایسی بات چل رہی ہو تو اس کو پورا کر لینے چاہیے تاکہ کوئی اشکال ویرہ نہ رہ جائے کسی کے ذہن کے اندر ٹھیک ہے سر حاجی رابط مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی واقع آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک آدمی کو کہا کہ بھئی بغیر وضو کے جو ہے تم پڑھ لیا کرو نماز تو اب یہ اکابرین کے اوپر اعتراضات آتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے وہ اس کے جوابات ہیں ٹھیک ہے اس کے جوابات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ہوا تو میں بتاؤں گا تو دیکھیے جی تو تعجب سے کیا مراد ہے ان تعجب سے مراد کیا ہے کہ تعجب کرنا تعجب سے مراد ہے کہ تعجب سے ہے عجب ان یہ بھی اجب صحیح ہے کہ عجیب مات جو ہے. سے مراد ہے کال ان کا کول تو تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو آپ نے لوگوں کے نام بھی سنے ہوں گے مردوں کے نام ہوتے ہیں توراب مردوں کا نام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو خاص طور پہ ہمارے پٹھان بھائیوں کے نام ہوتا ہے توراب خان اس قسم کے تو یعنی مٹی ٹھیک ہے نا تو یہ تو مٹی کو کہتے ہیں ہلکن سراد دوبارہ پیدا ہونا جدید یعنی جدید نئے سرے سے خلق پیدا ہونا اغلال آگے لفظ آئے گا الاغلال اغلال کہتے ہیں توک کو توک جس طرح کے پٹا ہوتا ہے نا پٹا ٹھیک ہے گلے کے اندر جو ڈال دیا جاتا ہے پٹا وغیرہ تو اغلال سے مراد وہ جو گلے کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ جو پٹا ہوتا ہے اس کو توک کہا جاتا ہے توک آناک انوکھ ان کہتے ہیں گردن کو ان لوگ کیسے کہتے ہیں گردن کو اس کی جمع آتی ہے آناک ٹھیک ہے تو یہ اب خالدون کا ترجمہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا خالد کسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا خالد ٹھیک ہے نا خالدون یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے خلد اس لیے جنت کے نام کیا آتا ہے ہم کہتے ہیں خلد جنت کے لیے بولتے ہیں نا خلد کیا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی تو آپ دیکھیے تعجب. تعجب. اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے یعنی حل کو کہا جا رہا ہے ان اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے فاجب قَوْلُهُم. ان کو قَوْلُهُم. ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کیا کہنا کن کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے ان لفیق خلق جدید تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو کیا ہم یعنی مٹی ہو کے پھر کیسے ہم جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے یعنی اس بات کی اوپر تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے انکار کیا کرتے تھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا مشرقین مکہ کے اندر ایک چیز کے اوپر بہت وہ تھا اس کی مخالفت تھی توحید کے اوپر تو چلیں ٹھیک ہے توحید تو کچھ نہ کچھ کسی ہاتھ کے اندر وہ شرک تو کرتے تھے رسولوں کو بھی مانتے تھے لیکن زیادہ جو انکار کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی پھر کیسے جو ہے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں چیز کے اوپر خاص طور پہ شدت کے ساتھ پھر رد کیا جاتا ہے ان کا تو کہتے ہیں کہ ان کی بات واقعی عجیب ہے الازین اللذین کفروا بربہم الا یہ وہ لوگ الدینہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ جو کفارو بربیم جو کی قدرت کا انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں نا کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے وہ الای کا اور یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ الا کا ال یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توک پڑے ہوئے ہیں جن کے گلوں میں توک پڑے ہوئے اخلاال سے مراد توق یعنی پٹا ڈال دیا ہے ان کے گلوں کے اندر میں بتاتا ہوں اس کا ترجمہ ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں و اولا صابنار اور یہی لوگ یعنی جہ, جہنم کے باسی ہیں نار سے مراد کے دوزخ کے رہنے والے الاق کا صابنار یہی جہنمی ہیں ہم ہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے گلے میں توک پڑنے سے کیا معنی کہ ان کے گلوں میں توک پڑا ہوا ہے ان کے گلوں میں توک پڑنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کے گلے میں توک ڈال دیا جائے تو آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا بس صرف اور صرف وہ سامنے ہی دیکھے گا کہ آس پاس نہیں دیکھ سکتا کہ اس اتنے سختی سے پکڑا ہوا ہو تو وہ صرف سامنے ہی چلتا جائے گا تو ایسے ہی یہ لوگ بھی حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں ارد گرد بس جو پہلے سے ان کے ذہنوں میں پڑی ہوئی ہے بات اسی کے پیچھے چلی جا رہے ہیں تو ان کے گلوں میں توک پڑا ہوا ہے ان کی اپنی خواہشات اور شیطان نے ڈالا ہوا ہے وہ توک خواہشات اور شیطان نے ڈالا ہوا ہے اسی لیے یہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تک کو مانتے نہیں ہیں تو بعض مفسرین نے یہ کہا اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کے گلوں میں آخرت میں توق ڈالا جائے گا دنیا کی بھی بات نہیں ہو رہی بلکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر شیطان کا توق ان کے ڈلا ہوا ہے کہ بس شیطان نے ان کا توق ڈال دیا ہے تو بس یہ شیطان کے پیچھے ہی چل رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے تو ایک چیز یہ ہوگی اب آگے چلیے آیت نمبر چھ آ گئی ویستا جیلون کا استجال استجال اجلت ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اجلت اردو کہنا لفظ استعمال کیا نا اجلت میں کیا جی اجلت میں یعنی کیا مطلب جلدی میں کیا اجلت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ویستا جیلون کا مطلب ہے کہ جلدی طلب کرتے ہیں یستا کاف زمیر یعنی تم سے تلب کرتے ہیں یعنی جلدی طلب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ویستاج لونا کا ٹھیک ہے نا یعنی تم سے تلب کرتے ہیں لونا کا بھی سیا سنا کو کہا جاتا ہے سیاح ٹھیک ہے نا گنا کو گناہ سے گنا بھی ہو سکتا ہے بدحالی بھی ہو سکتا ہے مختلف مطلب معنی اس کی آ سکتے اس صحیح ہے ویسے اس کا لفظی ترجمہ گناہ ہے لیکن ہم یہاں پہ جب کریں گے تو بدحالی کے حسانہ کا مطلب ہے ہسانہ کا مطلب ہے خوشحالی ہسانہ سے مراد کیا آتا ہے خوشحالی ٹھیک ہے نا خلط خلط خلا یخلو جس میں نا خالی ہونا ٹھیک ہے نا خالی ہونا خلط سے مراد کیا ہے جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلا کا لفظ استعمال کیا ہے نا خلا ٹھیک ہے نا خلا اس نے کہتے ہیں تخلیہ تخلیہ کیا جائے کیا مطلب خالی چھوڑ دیا جائے تخلیہ تو یہ خلط اس سے ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اور یہاں پر اس طرح کس معنی میں ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا خلط اس کا کہ گزر چکی ہیں جو نا یعنی ان سے قد خلط مند کب یعنی اس سے پہلے ٹھیک ہے نا یعنی اس سے پہلے کچھ واقعات مصولات سے مراد کیا آئے گا مصولات سے مراد ہے واقعات مثالیں وغیرہ واقعات گزر چکے ہیں میں کراؤں گا تب آپ کو سمجھ آ جائے گی مغفرہ سے مراد وہی ہے اور یہ سارا سان ہے دیکھیے آپ ذرا آیت نمبر چھ وہتا جیل کا بس جنا کا اور یہ لوگ غستا جمع ہے نا یستا جی لون تو اور یہ لوگ خوشحالی سے پہلے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں خوشحالی سے پہلے بدحالی کے جلدی مچائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے تھے کہتے تھے نا کہ بھائی اگر ہم جھوٹے ہیں نا تو عذاب لے آؤ نا ذرا لے آؤ عذاب جیسے پہلے زمانے پہلی قومیں کرتی تھیں ایسے یہ مشرقین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو آپ ہمارے اوپر عذاب لے آئیے تو یہ یہ کر رہے ہو یس تاجیلون کا یہ آپ سے طلب کرتے ہیں بس یعنی بدحالی کو قبل لال حسن آتے خوشحالی سے پہلے خوشحالی سے پہلے بدحالی کو طلب کرتے ہیں کہتے تھے لے او عذاب لے او ہمارے اوپر ٹھیک ہے تو اس بیہودہ مطالبے تھے ان کے وقد خلط من قبل قد خلط من قبل مصولات وقت خلت من قبل کہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں ٹھیک ہے نا وقت خلط من قبل ایسے واقعات گزر چکے ہیں جنہوں نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا قد غلط من قبل یعنی گزر چکے ہیں ان سے پہلے المسولات ایسے واقعات جنہوں نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا جنہوں نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا وہ گوز ہیں. پھر بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان نربک لزو مخفیرت لناس <ظُلْمِهِم> ان نربک اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لزو مخفیرت لناس وہ بہت معاف کرنے والا ہے لزو مخفیراتن لناس وہ معاف کرنے والی ذات ہے لوگوں کو معاف کرنے والی ذات ہے اللہ ظلم اللہ ظلم ان کی ظلمت کے باوجود ان کی ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے با... لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود ان کو معاف کرتے ہیں وہ ان نرب کا لشدید العقاب اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے اللہ کے عذاب کے اوپر اس لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جاتے ہیں ڈھیل دیے جاتے ہیں کوئی بہانا بنا دیا جائے کوئی تو بہانا ہو جائے اس کو معاف کرنے کا تو اللہ ڈھیل دیے جاتے ہیں یہ نہیں ہے اس ڈھیل کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پکڑا ہے شدید القاب ہیں بڑے سخت پکڑ والے ہیں لیکن صرف رحمت کی وجہ سے چھوڑی جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے جی آئٹ نمبر سات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے لولا لا لو لا کا ترجمہ لو لا کا ترجمہ کیا جائے گا کیوں نہیں ان ضلع ان ضلع ان ضلع سے مراد کیا ہے کہ نازل نہیں کیا جاتا اس کی لو لا ان ضلع ہے اس پر کیوں نہیں نازل کیا جاتا نازل کی جاتی آگے آ رہی ہے رب ربی یعنی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس کے اوپر مشرقین کی ایک خاص ایک عادت رہی ہے پہلی قوموں کو بھی آپ دیکھیں گے اور جو مشرقین مکہ ہیں ان کو بھی دیکھیں گے تو انبیاء جب ان کے پاس آتے تھے دعوت دیا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے بھئی ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ نا کوئی ہمیں نشانی دکھاؤ پھر ہم بات مانیں گے تو نشانی دکھاؤ اور سارے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا حضرت حد علیہ السلام کی قوم نے کیا کرنے کی وہ کی حضرت صالح سلام حضرت بھائی پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دو پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دو اس طریقے سے ہر کوئی اپنے نبی سے وہ مانگتے رہے کہ بھی ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ پھر ہم مانیں گے اور بنی اسرائیل بنی اسرائیل تو خاص طور پہ ان کی تو وہ قرآن پاک تو ان بار بار ذکر کرتا ہے کتنی نشانیاں انہوں نے مانگی یہ نشانی دکھا دو یہ دکھا دو یہ دکھا دو پھر مانیں گے یہ دکھا دو پھر مانیں گے اتنی نشانیاں دکھانے کے باوجود تو یہ مشکل مکہ کی بھی ایک خاص عادت کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اس پہ نشانی کیوں نہیں آتی ہے نشانی کو ہی آ جائے ٹھیک ہے منظر کا مطلب ہوتا ہے منظر ٹھیک ہے نا حسن کے لفظ مانگ نظیر نذیر کا لفظ کیا ہوتا ہے نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا خبردار کرنے والا تو منظر منظر بھی وہی ہے منظر کیا ہے وہی ڈرانے والے کے معنی میں ہی ہے نذیر صفت مشبہ میں آ ہے اور منظر یہ اس میں فائل کسی گیا ہے منظر ٹھیک ہے اور ہاتھ جسے اللہ صاحب استعمال کرتے ہیں نا ہادی ہدایت یعنی راستہ دکھانے والا ہادی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے میں نے ہدایت کے آپ کے سامنے شروع میں بالکل یاد ہوگا میں نے ہدایت کے دو ترجمے کیے تھے ہدایت کے متعلق دو ترجمے کیے تھے ٹھیک ہے تو ہدایت کے متعلق دو ترجمے کیے تھے ہدایت کے دو ترجمے وہ کئے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں پہ مطلب یہاں پہ کیا ہوگا کہ راستہ دکھانے والا راستہ دکھانے والا اب دیکھیے ذرا اچھا یہ آ گیا تھا وہ یقول کفارو وہ یقول الزین کفارو اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں لولا لو لا اون ضلع علیہ لولا لا اون لولا بھلا ان پر نازل کیوں نہیں ہوتی ان ضلع علیہ نازل کیوں نہیں ہوتی آ یا تم میں اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کوئی موضاء اس پر کیوں نہیں نازل ہوتا انما انت تمن کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے ان انت ان کہ کی آپ تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں یعنی آپ تو صرف ڈرانے والے ولی کلن ہاتھ اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے ولی کل قومن یعنی ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ آیا ہے جس نے ان کو راستہ دکھایا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر ہر بستی کے اندر ہر ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور پہنچا اس کی دعوت ضرور پہنچی ہے ہر جگہ کے اوپر ساری دنیا کے اندر جیسے کہ اگر کوئی چائنا میں رہنے والا تھا تو کوئی کسی جگہ پہ رہنے والا تھا تو ہر جگہ کی اوپر کوئی نہ کوئی پیغمبر پہنچا ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے اس دن ارض کر دی تھی کہ قرآن پاک میں جو پچیس چھ انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ پچیس یا چھبیس میں اختلاف ہے نا کہ پچیس یا چھبیس جو ذکر آتا ہے قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا تو جتنوں کا ذکر آ رہا ہے تو وہ سارے کے سارے کس جگہ کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے جزیرہ عرب کی بات ہو رہی ہے سارے کے سارے جزیر عرب اور مصر ارب اور مصر کی بات ہوتی تو یہ میں نے اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ کیوں ایسا ہوا آخر ٹھیک لیکن ہر جگہ کے اوپر پیغمبر آئے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے ہمارا پہلا رکو مکمل ہوا دوسرے رکو کا خلاصہ سمجھ لیجئے گا دوسرے رکو میں کیا بات کی جائے گی سورہ رات کے اندر اس کے اندر اب یہاں پر ایک وہ بات بتائی جائے گی سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ جو کچھ جتنی بھی مادائیں ہیں جتنی بھی مادہ فیملس ہیں ان کے وہ کیا ان کے حمل کیا ہوگا کیا پیدا ہوگا پہ اختلاف بھی آیا یعنی ایک اشکال بھی آئے گا کہ اللہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہے جو پیٹ کے اندر ان کے جو حمل ٹھہرا ہوا ہے وہ کیا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے ہر عورت یعنی ہر جو ماں ہے کوئی بھی مادہ وہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ اس نے کیا وہ اس نے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور رحم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے رحم میں جو کمی بیشی کمی بیشی سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ رحم یعنی حمل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے یہ سب کا سب اللہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے ایک تو یہ بات بتائی جائے گی ٹھیک ہے اور اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے ہر چیز کیا ہے غائب ٹھیک ہے نا یعنی اللہ غائب کو بھی جانتے ہیں حاضر کو بھی جانتے ہیں ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی شان بڑی اونچی ہے اب ذرا سمجھیے گا جو میں ابھی یہاں پر ہی بتا دوں اس کے بعد ترجمہ میں سب گی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو کچھ جو حاملہ ہے اس نے کیا اس اٹھایا ہوا اللہ اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ ماں کے پیٹ میں کیسا بچا ہے اس کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیے وہ کہتے ہیں کہ جی اور اس طرح اور بھی جگہوں پہ آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے تو آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آج کل پتا کر لیا جاتا ہے کہ جی السلام علیکم و رحمت وائس اوکے okay. وائس اوکے okay. تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی تو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی یہ تو پتا چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اسی طرح ہی بارش کے متعلق کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی امکان ہے وہ بتا دیا جاتا ٹائمنگ اس سب کا بتا دیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ذکر کرنا کہ بھئی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو آج کل تو سائنس کے ذریعے بھی پتا چل جاتی ہیں کیا مطلب کیا اس کا ایک تو چیز سمجھیے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے جو حاملہ ہے اس میں کیا ہے اسے مراد صرف اور صرف یہ لے لینا کہ صرف اور صرف کہ جی انسان کی ہی مادا کے پیٹ میں کیا ہے ایک تو پہلے اس بات پہ وہ ہوگی کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے ماں تہ ملو کہ ہر جو مادہ ہے جو مادہ ہے وہ جو مادہ ہے وہ اس نے کیا اٹھایا ہوا تو اس سے مراد انسان کی ہی جو جتنی بھی مادائیں ہیں جتنی بھی مادائیں ہیں کیڑے کی کسی چیز کی بھی جانور سب کچھ تو کیا آج کل سائنس ہر چیز کے متعلق بتا دیتی ہے ہزار ہزار موجود ہیں اس کے متعلق تو پتا نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا ایک جانور ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے یہ اب کون وہ جانے گا اس سے کیا پیدا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک چیز تو یہ اچھا اگر ہم کہتے ہیں چلو جی اس سے مراد صرف اور صرف عورت ہی انسانی عورت ہی مراد لی جاتی ہے تو اب سمجھیے گا الٹراساؤنڈ کی کر لی مان لیا الٹراساؤنڈ نے لیکن الٹرا ساؤنڈ بھی ایک خاص مہینوں کے بعد بتاتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو پتا چلتا ہے وہ بھی فوراً نہیں پتا چلتا کچھ مہینوں کے بعد ہاں جو جوں جوں ترقی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے پہلے ہو گیا پہلے یعنی جس طرح تھا کہ چھ مہینے کے بعد تقریباً پہلے ہوتا تھا کہ چھ مہینے کے بعد وہ بتاتا تھا وہ بتاتے کیسے ہیں وہ سٹائل ہوتا ہے اس کے اندر کہ جی یہ بچہ جو بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے یہ کس سٹائل کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک ہوتا ہے بٹر فلائی اسٹائل ہے یا اس قسم کی وہ مختلف قسم کی تو وہ دیکھ کے وہ ڈاکٹر اپنا ایک اندازہ لگاتا ہے کہ جی میرے خیال میں یہ لڑکا ہے یا یہ میرے خیال میں لڑکی ہے تو اس طریقے سے ہاں جو ترقی ہوتی جا رہی ہے ڈاپلرز مشینیں آ الٹرا الٹراساؤنڈ کی جو مشینیں زیادہ وہ ہو رہی ہیں تو اس سے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اور پتا چل جائے گا لیکن الٹرا ساؤنڈ بھی ایک اس کی بھی ایک خاص حد ہے اس سے پہلے وہ نہیں بتا سکتا یہ تو بات وہ ہوگی اللہ تعالیٰ تو جس وقت حمل ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی یہ تو بات اس صورت میں ہے کہ ہاں جب بیٹا بیٹی کی ہم بات کریں گے کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ جو بیٹا پیدا ہونا ہے یہ خط ہوگا یا شکی مزاج کا ہوگا یعنی یعنی بدبخت ہوگا الٹراساؤنڈ یہ تو نہیں بتا سکتا نا اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ کیا ہوگا خوشبخت بچہ ہے یا یہ بدبخت بچہ ہے یعنی یہ کیا دین پر چلنے والا ہوگا یا دین سے دور بھاگنے والا ہوگا تو ہم تو عموم کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم تو کہتے ہیں عموم کی بات کی اللہ جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے تو کیا مطلب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مذکر یا مونس ہم تو کہہ رہے ہیں ہر چیز کے متعلق اللہ جانتے ہیں کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ اس بچے کا رسک کتنا ہوگا الٹرا ساؤنڈ یہ تو نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس بچے کا ہوگا کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی تو ایک ایک چیز جو آپ اگر اس کو وہ کرتے ہیں یہ صرف عموم نہیں اس میں خصوص نہیں ہے کہ صرف اس سے مذکر یا مونس کے ساتھ ہے وہ تو ہر چیز کے ساتھ ہے اگر آپ اس کو وہ کرتے ہیں ایک تو یہ اس کے یعنی اس پہ تو ہم کتنے اشکالات کر سکتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ کہ اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی اگر تم وہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ بغیر کسی ذریعے کے بتاتے ہیں اللہ بغیر کسی ذریعے کے بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا اللہ کو اللہ جانتے ہیں بغیر کسی ذریعے کے ڈاکٹر جو بتائے گا یہ محتاج ہے ڈاکٹر محتاج ہے اس چیز کے اوپر کہ کسی نہ کسی مشین کا کسی نہ کسی ذریعے کا محتاج ہے جس کے ذریعے سے وہ بتائے گا یا ڈاکٹر ٹیسٹ کے محتاج ہیں ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد بتائیں گے ٹھیک ہے نا یہ ساری کی ساری اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں کتنے ہی اشکالات پیدا کیے جا سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کیونکہ میری اپنی ہمشیرہ جو ہے وہ ریڈیولاجسٹ ہیں تو وہ تو شکر ہے اللہ کے فضل سے بڑا وہ چیز کو اس کو میں نے یہ کیا وہ خود بھی کہتی ہے کہ کوئی آتا ہے تو کہتا ہے جی یہ بتائیے کہ جی بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی وہ نہیں بتاتی وہ نہیں بتاتی وہ کہتی نہیں میں نے نہیں بتانا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی میں کیوں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی اگر بیٹی ہوگی تو پھر اور اگر آپ کو پتا چل گیا بیٹا ہے تو پھر کیا ہوگا اور اگر پتا چل گیا بیٹی ہوگی تو پھر کیا ہوگا تمہیں کیا اس کا فائدہ کیا ہے تو وہ اس کی شکر ہے یہ بڑی اچھی میں اس اسلام آباد کے اندر گیا ایک الٹرا یعنی اس کی بڑی اچھی ہاسپٹل شپا انٹرنیشنل کا نام سنا ہوگا تو میں نے دیکھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا بالکل نے کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نہیں بتاتے کہ جی جو بچے کے متعلق کہ بیٹا یعنی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بتانا نہیں چاہیے آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ لوگ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ریشو ہے کہ عورتیں ابارٹ کر دیتی ہیں جا کے ڈاکٹرس سے پتا کیا جاتا ہے کہ لڑکا ہو رہا ہے یا لڑکی ہو رہی ہے تو جس وقت ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی لڑکی ہو رہی ہے تو وہ عورتیں جا کے اس इंडिया की کروا دیتی ہیں یہ انڈیا کی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو انڈیا میں بہت زیادہ پھر دوسری بات یہ ہے جو ڈاکٹرس بتاتے ہیں یہ بھی ایک ان کا اپنا ایک گمان ہوتا ہے زن ہوتا ہے لازم نہیں ہے بعض دفعہ ڈاکٹرس بتا دیتے ہیں کہ جی بیٹی ہوگی اور ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو یہ گمان کی حد تک ہوتا ہے یہ کوئی لازم نہیں ہے اور اس پر میں نے آپ کو کئی اشکالات آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بتا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا جائے گا اسی طرح بارش کے متعلق کہ جی بارش ہوگی کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں کہ جی بارش ہوگی تو یہ کیا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ اس بارش سے جو غلہ نکلے گا وہ کیا ہوگا کیسا ہوگا وہ یہ تو نہیں بتا سکتی نا ٹھیک اور سائنس آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ بڑے جو ہیں وہ کافی حد تک ان کے جو یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کے امکانات غلط ہو جاتے ہیں امکانات غلط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آدمی کل کیا کمائے گا کل کیا کمائے گا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کل کیا کمائے گا تو ایک آدمی نوکری کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ جی میں کل کیا کماؤں گا تو اس کے معنی یہ صرف یہ نہیں ہے اس کے معنی یہ بھی ہے کہ کل کیا کمائے گا کل کتنی نیکی کمائے گا کتنی بدبختی یعنی کتنی برائی کرے گا تو کمانے سے مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے صرف آپ کے سامنے کچھ اشکالات رکھیں انشاءاللہ ان شاء اللہ یو یو تر یو تفسیر کے لیے ہم جائیں گے پھر یہ دیکھتے جائیں گے جو آج کل کے خاص طور پہ جو آج کل کے جدید لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت مسلمانوں کو جو بہت زیادہ جو خطرات ہیں اس میں سے ایک جو ماڈرن فلسفرز جو ماڈرن فلسفی جو ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات ہیں وہ لوگ جو باہر جا کر پی ایچ ڈی کرتے ہیں جا کرتے ہیں جی کرتے ہیں جا کر یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس جو مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے مستشرقین وہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ ایشین اسٹڈیز کرتے ہیں مستشرکین ایشین اسٹڈیز کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ اسلام کے اوپر یا جو ایشین مذاہب ہیں ان کے اوپر اعتراضات کر سکیں تو اسی طرح ہی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جی وہ لوگ وہ کر رہے ہیں تو وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں جو ماڈرن فلاسفی کے ذریعے سے بڑے اعتراضات تو اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے کہ جو عالم ہوں اور ماڈرن فلسفی کو بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہو بٹن ریسٹورینٹ کو پڑھا ہوا ہو یا ڈیکاٹ کو پڑھا ہوا ہو ان لوگوں کے یہ جو اعتراضات ہیں ان کو ہم نے کیسے جواب کیسے دینا ہے ٹھیک ہے تو مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ آج کل یہ ایک بہت بڑا فتنہ آ چکا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا کہ یہ اس طرح قرآن پاک کے اوپر بعض دفعہ وہ اعتراضات کرتے ہیں جی قرآن نے یہ بات کی ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھو اس کا جواب ہم دیتے ہیں قرآن نے یہ بات کی ہے تو اب دیکھ لیجئے اب اس کا آپ دیکھ لیں اس میں اب ترجمہ کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت یعنی آیت نمبر آٹھ سورہ رات کے اندر اللہ یعلم اللہ یعلم اللہ یعلم ما تحمل میلو کلسا اللہ یعلم ما تحمل ماتاہ میلو ٹھیک ہے جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ عالم اللہ جانتا ہے ما تہ ملو انسا یعنی جس مادہ کو بھی حمل ہوگا نا جو بھی حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے وماں تغیز الرحام وماں تغیز الرحاموں وماں تصدادو اور ماؤں کے رحم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے تغیز الرحام جو ماں کے رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے وماں تسدادو اور یعنی جو کمی ہوتی ہے وماں تسداد اور جو زیادتی ہوتی ہے یعنی ماں کے حمل میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ماں کا حمل بڑھ رہا ہے یا یہ بچہ اپنے پورے طور پہ صحیح طریقے سے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے وکل وق الوشین ان دہو بیمقدار کلو شعیب ان بہوبی مقدار اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے اللہ کو پوری کی پوری ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بعض دفعہ جو حمل بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے نا اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے بھائی اس کے جو بازو ہیں وہ صحیح طریقے پر آ رہے ہیں نہیں آ رہے جو باقی جسم کے اجزاء ہیں وہ پورے طور پر بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے دیکھو اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو چھ انگلیاں ہوتی ہیں بچوں کی بعض دفعہ ایک ہی ہاتھ میں چھ انگلیاں آ جاتی ہیں بعض ہوتے ہیں جن کی انگلیاں ہی کم ہوتی ہیں تین آگی چار آگی تو زیادتی یا کمی اس کو بھی کیا کرتے ہیں اللہ تعالی جانتے ہیں علم الغب عالم الغیب و شہادہ علم الغیب و شہادت وہ غائب بحاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے غیب سے مراد غائب اور شہادہ سے مراد حاضر عالم الغیب و شہادت وہ غائب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے الکبیرو الکبیرو کیا ہے اس کی ذات بہت بڑی ہے المتعال, المتعال اس کی شان بہت اونچی ہے علی ہم کہتے ہیں نا علی علی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی تو متعال کیا ہے اللہ کی شان بہت اونچی ہے اللہ تعالی نے اپنی اپنے بارے میں بتایا کہ بھئی میں کون ہوں آخر میں کون ہوں کہ میں تو یہ سب کچھ جانتا ہوں تم یہ نہیں جانتے ہو تم ذریعوں کے محتاج ہو میں ان ذریعوں کا محتاج نہیں ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے کس طریقے سے ہوگا یہ باتیں بتانے کے بعد اصل جو مقصود ہے نا وہ آگے بتانا مقصود ہے کہ یہ مشرقین چھپ چھپ کے نا سازشیں کرتے تھے مشرقین چھپ چھپ کے سازشیں کرتے تھے اب کہ جی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے تھے تو اللہ نے یہ ایک مثال دی پہلے اللہ نے مثال دی کہ دیکھو یہ ایک مثال ہے نا تو اللہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہر چیز کو جانتا ہے ایک ایک چیز ماں کے پیٹ سے مراد صرف میں نے بتایا نا عورت کی مثال نہیں لینی ایک ایک چیز کائنات کی ایک ایک جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں بھی اللہ جو جانتے ہیں وہ سب کو جب جانتا ہے تو تمہاری جو یہ باتیں جو تم چھپ چھپ کے کرتے ہو کیا وہ اللہ نہیں جانتا ہوگا چاہے تم چھپ کے کرو چاہے تم جہرن کرو سرن کا مطلب ہوتا ہے چھپ کے جہرن کا مطلب ہوتا ہے اونچی تو تم جو بھی کر لو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ, یہ ساری کی ساری ایک وہ بتائی جائے گی اب دیکھ لیجیے گا اسرا اسرا کا مطلب ہوتا ہے اسرا یہ بتایا نا سر سر کسے کہتے ہیں راس کو کہتے ہیں سر سر. سے مراد یہی آ جائے گا یعنی جو چپکے سے بات ک... اصر القولہ چپکے سے جو بات کرتے ہیں اور جہاں سے مراد ہے کہ اونچی بات کرنا ٹھیک ہے نا زور سے بات کرنا مستقفن مستقفن مستقفن ٹھیک ہے نا یہ مستقفن بل لستن یہ خفی آپ نے سنا ہوگا لفظ خفی کا لفظ سنا ہوگا خفی یہ مطلب بھی کیا ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا تو یہ مستخفین اسی خفی سے ہی نکلتا ہے اس کی روٹ جس کی روٹ ہے نا جس کا ہم مادہ کہتے ہیں روٹ وہ کیا ہے خفی یہ خافا اور یا یہ مستخفین اسی سے نکلا ہے بن لیل رات کے وقت ٹھیک ہے وہ ساربم بن نہار سارف ٹھیک ہے نا صارف کا مطلب ہے کہ چلنے والا ٹھیک ہے نا چلنے والا ٹھیک چلنے والا سارف سے مراد کیا ہوگا دن کے وقت اب دیکھیے گا ذرا سوا ام من کم من کم من و من جہرا بھی اللہ کے اللہ کے لیے سب برابر ہیں کوئی چھپ کے بات کرے کوئی زور سے بات کرے اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں دونوں چیزیں برابر ہیں جو یہ تو وہ ہے کہ چھپ کے بات کرنا کوئی بندہ دل میں سوچے تو اللہ کے لیے وہ بھی ایسے ہی ہے وہ تو اللہ کے لیے وہ بھی ایس ہے تو کہتے ہیں سوا ام منکم من کم من اثر القولا و من جہرا بھی تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے ٹھیک ہے وہ من ہوا مستخب بل لے سارے نہار کوئی کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو من ہوا مستقبل جو کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو وہ سارے مبن نہار یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو وہ سب کے سب کے ہے اللہ کے لیے برابر ہیں سوا ان. وہ سب کے سب کے ہے برابر ہیں اللہ کے لیے تو یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے برابر ہوگا لہو موق لہو موق یہ موقع بات ٹھیک ہے نا اکب کا لفظ ہوتا ہے یعنی پیچھے آنا ٹھیک ہے نا اکب کسے کہتے ہیں پیچھے کے مانا ہوتے ہیں تو یہ جو اس میں آئے گا بےنا یدعی ہے مطلب کہ آگے ہونا بے نہ یعنی آگے ہونا ومن خلف ہی یہ پیچھے ہو جائے گا اس کے معنی ٹھیک ہے اور ایک جو آئے نا لا یوغیرو لا یوغیرو یوغیرو کا مطلب کیا ہوگا کتلی کرنا یوغیرو کے معنی ماننا تبدیلی کرنا ٹھیک ہے نا اور آگے ایک لفظ آئے گا مردا مردا کا مطلب یہ آیا ہے ہم کہتے ہے رد کرنا رد کرنا مردہ اس سے ہے اس کا بھی مادہ وہی نکلے گا رد کرنے سے دیکھیے آپ کو ترجمہ دیکھیے گا لہو موق کے بات ممبئی نے یہ دئی ہے ٹھیک ہے لہو موق کے بات ممبئی نے یہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں موق یعنی فرشتے مقرر ہیں من بئی یہ دئی و من خلف اس کے آگے اور پیچھے یا من امر اللہ جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے انسان کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ یعنی باری باری ٹھیک ہے نا موقع بعد سے وہ ہے نا کہ وہ باری باری آ رہے ہیں. ایک کے پیچھے دوسرا دوسرے کے پیچھے آپ کہتے ہیں نا جی شفٹ چینج ہو رہی ہے شفٹ چینج ہو رہی ہے تو فجر کے وقت اور اثر کے وقت فرشتے چینج ہوتے ہیں تو وہ باری باری آ رہے ہیں فرشتے ان اللہ لا یو یقین جانو لا یو گئی ان اللہ یقین جانو کہ اللہ لا یو لا یو اللہ نہیں بدلتے لا یو ما رو یعنی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے را بی ان پہم جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لے آئے اللہ اس وقت تک تبدیلی نہیں لایا کرتے جب تک کہ وہ خود قوم تبدیلی پر نہ آ جائے وہ ازا اراد اللہ بھی کومین و اراد اللہ کمین سو اور جب کا ارادہ کر لیتا ہے کمین سو ان جب اللہ کسی کے لیے یعنی آفت لانے کا ارادہ کر لے سور سے مراد برائی ہوتے ہیں نا یعنی آفت لانے کا ارادہ کر لے فلاں لہو اس کا ٹالنا ممکن نہیں ہے وما لہم مندون ہی میم وال اور وما لہوم مندون ہی اس کے سوا کوئی وما لہم مندون ہی یعنی اس اللہ کے سوا کوئی نہیں کون وال یعنی کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرتے ہیں اس لیے وہ شیر بھی سنا ہوگا یہاں پر ان اللہ لا ما ما خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی لگا قوم لگی رہے جی برائی پہ لگی رہے لگی رہے لگی رہے اور کہیں کہ جی تبدیلیاں خود بخود آ جائیں ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کے تبدیلی کا ارادہ نہ کرے ٹھیک ہے تو جب قوم تبدیل ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی تبدیلی لایا کرتے ہیں جب قوم تبدیل ہوا کرتی ہے جب قوم تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں تو پھر تبدیلی نہیں آیا کرتی ہے کبھی بھی تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اچھے نگا... حکمران آ جائیں ہم خود اپنے آپ کو اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تبدیلی بھی آئے گی اگر ہم خود تیار نہیں تو پھر اس وقت تک وہ نہیں ہوگا اور اسی طرح ایک آدمی نیکی پر چلنا نہ چاہے اور کہے کہ جی جس طرح ہوتا ہے ہم کسی کو آپ کہتے ہیں جی نیکی کرو وہ کہتا ہے جی اگر دعا کریں جی دعا کریں بھائی دعا اس وقت آپ کے لیے ٹھیک ہے دعا اثر ہے لیکن آپ خود بھی تو ارادہ کرو نا آپ خود بھی تو ارادہ کرو یہ تو نہیں ہوگا کہ فرشتے رشتے آپ کو آئیں گے زبردستی پکڑ کے لے جائیں گے چلو جی نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ ارادہ کرو ٹھیک ہے ہمت خود تھوڑی سی ہمت کرو اللہ تعالی سے یعنی دعا بھی کرو تو پھر اثر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری ایک وہ چل رہا ہے آگے آ ہے آیت نمبر بارہ ول لذیذ یوری کو یوری کا مطلب ہے دکھانے کے معنی ہوتے ہیں ارا یوری کا مطلب ہوتا ہے دکھانے کے مانا ہوتے ہیں البرکا البرکا کا مطلب ہوتا ہے یعنی بجلی کی جو چمک ہے نا تو اسمراض یہ ٹھیک ہے. ہے بجلی کی چمک خوف و تمان خوف مطلب ڈر ہوتا ہے اور تمان امید و یونشیو صحابہ ٹھیک ہے سکال سکال کہتے ہیں بھاری کو سیکال کہتے ہیں بھاری کو سکل کا لفظ ہوتا ہے بھاری سکیل بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے صاحب کہتے ہیں بادل کو ٹھیک ہے نا تو وہی کیا کرتا ہے یعنی یونشیوں کا مطلب انشاء انشا یونشیوں کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیدا کرنا ٹھیک ہے پیدا کرنے کے معنی ہوتے ہیں انشا یونش انشا انشا اللہ اگر اللہ چاہے یعنی اللہ کے چاہنے سے ہونا یہ دیکھیے ذرا یوری وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے یوری کم جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوفن و تمان جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی ہوتی ہے نا بارش کی ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے وہ یونشیو صحاب سکال و یونشیو اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے وہ یونشیو یعنی اٹھاتا ہے صحاب سکال یعنی پانی سے لدے ہوئے بادل بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے تو وہی اللہ ہے سب کا سب اب اگلی آیت کے اندر وہی رات کا ذکر ہونے لگا یوسف بھی ہو یوسف بھی ہونا کرنا تسبیح کرنا یہ یوسف بھی ہو وہی ہے تسبی یوسف بھی کرنا ٹھیک ہے تاریخ کو حمد کا مانا ہم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ مطلب ہے کہ روپ وغیرہ یا ڈر وغیرہ خیفا سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے نا یعنی ڈر خوف وغیرہ یہ مراد ہے یور کا مطلب ہوتا ہے بھیجنے کے معنی ہوتا ہے یور کا مطلب بھیجنا ٹھیک ہے سوائک سائکا کا لفظ سنا ہوگا سائکا سائیکا ٹھیک ہے نا سائکا یہ سوائک وہی ہے سوائے کیا مطلب کڑکتی ہوئی بجلی کڑکتی ہوئی بجلی سائ کا جو آواز پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے یوجادی لفظ ہوتا ہے یعنی جھگڑا کرنا یوجادی جھگڑا کرنا جدل کرنا مال کا لفظ آئے گا ٹھیک ہے نا یعنی طاقت کے اندر شہید المہال یعنی کیا مطلب ہے کہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے اس کی طاقت بڑی زبردست ہے دیکھیے ذرا اس کو بادلوں کی گرج اس کی تسبیح وہ یوسف بھی اور راہ ہی اور بادلوں کی گرج اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے یعنی جو بادل چمکتے ہیں نا یہ بادل چمکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے کائنات کی ہر چیز پتھر کیا ہر ہر چیز جو ہے پرندے کیا یہ ایک ایک چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ٹھیک ہے نا اور اپنے اپنے انداز میں کرتی سورہ بنی سرحیل میں یہ آتا بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کیا لگی اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کیسے تسبیح بیان کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو مانا یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی کی مانا یہی کہ جب گرج ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے ایک تو مانا یہ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کائنات اس بادلوں کی گرج के ऊपर اگر غور کیا جائے बादलों की गरज پہ अगर غور کیا جائے تو انسان کو یہ چیز ہوگی کہ انسان اس کے پیچھے جائے گا کہ کون ہے جو اس طرح چلا رہا ہے اس نظام کو اور کیسے بادل اڑتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو اس نے جس نے یہ نظام بنایا ہے اتنا یعنی عقل میں نہ آنے والا ایسا عجیب قسم کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے تو یہ کیا ہوگا تو وہ اللہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو گویا کہ اس کو دیکھنے سے انسان کے کی اندر کیا ہوتا ہے انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کی زبان سے نکلے گا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے کیسے نظام بنا رہا ہے؟ یہ بادلوں کے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی ارض کی تھی نا کہ بادل بنتے کیسے ہیں سمندروں سے اور اسی طریقے سے مختلف یہ ہوتے ہیں پھر گرج کیسے پیدا ہوتی ہے یہ جو گرج ہم کہتے ہیں نیگیٹو اور پازیٹو وہ کرتے ہیں ٹھ نیگیٹو اور نیگیٹو اور پوزیٹو چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں سے پھر وہ پیدا ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے کس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پوری ایک کہانی ہے کہ یہ بادل بننا اور بادلوں سے کیسے اڑ کے جانا ہوائیں جو چلتی ہیں اس کی پوری ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں وہ سب بے رادم اور سب اور بادلوں کی گرج اس کی تصویر اور ہم کرتی ہے ول ملا من خی اور اس کے روب سے فرشتے بھی تصویر میں لگے ہوئے ہیں ویور سروسوا ویور سروسوا وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے فیوسی وس یعنی پھر وہ اس کو فایوسی و بیہ میں یشا پھر جس پر چاہتا ہے انہیں اچھا مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے فیوسی و بیہا مئی یشا تو جس پر چاہتا ہے یعنی اس پر مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے اللہ اور یہ کافر لوگ اللہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں بیسے کرتے ہیں وہ شدید المحال حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے اس کی طاقت بڑی زبردست ہے ٹھیک ہے جی آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر باقی انشاءاللہ کل جو ہے باقی یہاں سے ہم چلیں گے آئےت نمبر چودہ جو ہے وہ کل ہوگی ٹھیک ہے جی